اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں قانون یہ ہے کہ انشورنس کروائے اور اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے تب اس میں انشورنس میں جتنا اضافی پیسہ آپ کو ملے اس کو بغیر ثواب کے نیت کے آپ خیرات کر دیں یہی ہو سکتا ہے جی ہاں کیونکہ انشورنس جو, جو اضافی رقم ملتی ہے نا وہ تو درست نہیں ہے مثلا آج آپ نے انشورنس کروایا اپنی زندگی کا بیمہ دس لاکھ کا اور آپ نے ابھی بیس ہزار روپئے دیے خدا نہ خواتہ آپ کی اللہ تعالی عمر بہت دراز فرمائے کل کو کسی کا انتقال ہو جائے آپ نے بھرے تو دو ہزار ہیں یا بیس ہزار روپئے آپ کو کتنے ملیں گے تو کائے کے لیے ملیں گے کیا کیا آپ نے بھائی جو آپ کو اتنے پیسے ملیں سمجھ گئے نا یہ صحیح نہیں پھر لوگ فتح و رضیہ سے بہت سارے مسالے لاتے ہیں بھائی حضرت انشورنس کو جائز لکھا مفتی کا کام عالم کا کام یہ ہے کہ حالات کو بھی دیکھ وہ انگریزوں کا دور تھا اور پوری پوری کمپنیاں جو ہیں وہ انگریزوں کی تھی اس تناظر میں آلہ حضرت نے یہ فتوا دیا ہاں تو ہمارے لیے تو آج آپ انشورنس میں اتنا کرپشن ہے کوئی انشورنس کا آدمی آپ کو بتائے گا آپ گاڑی جو ہے وہ شراب کے نشے میں کھمبے میں گھوسے رو دیں. نئی لی آپ نے بیس لاکھ کی آپ ایجنٹ کو پکڑی آدھے آپ کے آدھے ایجنٹ کے وہ تین دن پہلے انشورنس کر دے گا آپ کا پیسے لے لیجیے آپ آدھے وہ لے لے گا آدھے آپ لے لیں جنہوں نے جان کا انشورنس کی آپ کسی ایکسپرٹ وکیل سے پوچھیے ہائی کورٹ میں کتنے مقدمے چل رہے ہیں جان کے انشورنس کے ایک خاتون جو ہے وہ جل کے مر گئی بیچاری باورچی خانے میں چلی مر گئی رو دھو لیے سب ٹھیک ہو گیا گھر کے حالات صحیح نہیں تھے تو سالوں نے اپنے بہنوں پر مقدمہ کر دیا کہ اس نے انشورنس کے پیسے لینے کے لیے ہماری بہن کو جلایا کئی مقدمے ہائی کورٹ میں زیر ہو رہے ہیں اس بلا میں